السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے بعد گا مرغز رحمانی کتاب اللہ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 وَمَن يتع اللہ فقد فاض عظیمًا محرم میں آپ سب نے دیکھا سنا جانا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی شہادت پر غم منایا گیا ماتم کیا گیا نرسی گائے گئے نوحہ نوحاخانی کی گئی تازی نکالے گئے وغیرہ وغیرہ اس سب کچھ کو غم حسین کا نام دیا جاتا ہے اور اس سب کچھ کو محبت عل رسول کا نام دیا جاتا ہے اور ہم آحل الحدیث جو سارے طرز عمل سے الگ تھلگ رہتے ہیں ہم پر یہ آوازیں کسے جاتے ہیں کہ انہیں غم حسین نہیں ہے انہیں آل رسول سے محبت نہیں ہے تو ہمیں یہ پہنچتا ہے کہ ہم اپنے دفاع میں کچھ کہیں ہم اس سب طرز عمل کو جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ماتم کرنا نوحہ کرنا نرسی پڑھنا تازیہ نکالنا ہم ان سب کچھ کو بیدر اور خوراکات سمجھتے ہیں بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں اور اعمال ایسے بھی ہیں جو شریح شرک کے زمرے میں آتے ہیں اور الحمدللہ ہم اہل الحدیث شرک اور بدا و خرافات سے پاک اور بری ہیں آج ہم اہل الحدیث کا یہی امتیاز ہے جبکہ یہ سارے امور ایک تو بدعت ہیں اس معنی میں کہ شریعت سے ثابت نہیں غم کا محبت کا یہ طریقہ شرعان ثابت نہیں الٹا قابل غور پہلو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی سر نصوص کی خلاف ورزی بلکہ خود اہل تشیوں کی جو بنیادی کتب ہیں ان کی تعلیمات کے بھی خلاف اور جو بعض سنی حضرات تازیہ داری تازیہ بنانے اور تازیہ کی زیارت کرنے میں شریک ہیں خود ان کی بھی معتبر کتابوں کے یہ خلاف چنانچہ سب سے پہلے ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے محسوس آپ کے سامنے ذکر کرتے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کو ہدایت یافتہ کہا ہے اپنے دعوی ایمانی میں سچا اور متقین کہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بات نشین کر لیں اور ہمارا عقیدہ اچھی طرح سن لیں اور جان لیں ہم آل رسول اہل دیت رسول سے محبت رکھتے ہیں ان کی محبت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں صحابۂ کرام کے مقابلے میں ان کے ساتھ ہمارے دو رشتے ہیں ایک صحابیت کا رشتہ اور ایک آل رسول اہل بہت رسول کا رشتہ ہم علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید مانتے ہیں کہ غیر مسلم کے ہاتھوں وہ شہید ہوئے ہم حسین رضی اللہ تعالی انو کو بھی شہید مانتے ہیں کہ وہ لڑائی کرنے نہیں نکلے تھے جنگ کرنے نہیں نکلے تھے اور بالخصوص آخری وقت میں تو انہوں نے یہاں تک پیشکش کر دی تھی کہ مجھے کسی اسلامی سرحد پہ جانے دو وہاں میں کفار کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں مجھے واپس مدینہ جانے دو وہاں اپنے گھرانے کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں یا مجھے خود امیر المین یزید کے پاس جانے دو میں خود اس کے ہاتھ پہ بیٹھ کروں لیکن شمر ملوم کی بات پر ابن زیاد نے یہ ضد کر لی کہ نہیں پہلے حسین اپنے آپ کو میرے سپرد کریں اور پھر میں انہیں اپنی نگرانی میں خود یزید کے پاس بھیجوں گا تو ظلمن ان کو شہید کیا گیا ہم ان کو شہید مانگتے ہیں بات یہاں اہل بیت کی محبت کی نہیں مسئلہ حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومیت اور شہادت کا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اہل الحدیث ماتم نہ کرنے تازیے نہ نکالنے حلیم نہ پکانے جلوس نہ نکالنے کی وجہ سے اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے انہیں شہادت حسین کا غم نہیں اس کا جواب دینا مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آزمائیں گے تمہیں تم پر خوف مسلط کر کے بھوکھ مسلط کر کے تمہاری جانوں میں کمی کر کے تمہارے مالوں میں کمی کر کے تمہارے پھلوں میں کمی کر کے ہم آزمائیں گے اللہ کی سنت پر میں اے پیغمبر ان آزمائشوں پہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے دی دی دی دی دی. ہم نے ہمیشہ صبر کیا وفاق النبی پہ بھی صبر شہادت عمر پہ بھی صبر شہادت حمزہ پہ بھی صبر شہادت عثمان پہ بھی صبر شہادت عمر پہ بھی صبر ہے شہادت علی پر بھی صبر ہے تو شہادت حسین پر بھی صبر اور یہ صبر کر کے ہم خوشخبریاں پاتے ہیں انشاءاللہ تعالی آگے فرمایا کہ صبر کرنے والے کون ہیں الذین اذا دینا مصیبت صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے کالو انا و انا الراج راجعون وہ یہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے ہیں ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے اللہ کے فیصلوں پر ہمیں صبر فرمایا خوشخبری یہ ہے الاح کا رحیم سلبات میں ورحمہ ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں اولا کام کا اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے صبر کر کے مصیبتوں کے موقع پر یہ ہدایت پر قائم سارے مصائب میں صبر کر کے ہم بشارتیں پاتے ہیں ہم اللہ کی رامتے اور برکتیں پاتے ہیں اور اللہ کے نزدیک ہم ہدایت یافتہ بنتے ہیں ہمیں لوگوں کے تانوں کی کوئی پرواہ نہیں لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں جو مرضیا لوگ کہتے ہیں کہنے والے تو ہمیں گستاخ بھی کہتے ہیں کہنے والے ہمیں جو مرضیا کہتے ہیں ہم شریعت کی اتباع کرنے والے ہیں اللہ تعالی نے ایک اور مقام پہ فرمایا وہ بھی صورت بکرہ متقون وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں فلباسائے تنگ دستی میں وزر رائے غموں تکلیفوں اور بیماریوں میں وہین الباس دشمن کے مقابلے میں یہ سارے جو ان پہ صبر کرتے ہیں پر میں ادا کلین یہ لوگ سچے ہیں اپنے دعوی ایمانی میں اولائک کہوں متکون یہ لوگ متقین ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم اللہ کے ہاں انشاءاللہ سچے ہیں کیونکہ اللہ نے سچوں کی, کی علامت یہ علامت بتائی ہے صبر کرتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے یہاں متقین ہیں کیونکہ اللہ نے صبر کرنے والوں کو متقین قرار دیا ہے ہم کچھ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث بخاری مسلم کی لا میت لاتو لمر اللہ جو عورت اللہ پر اور رسول پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے قطن حلال نہیں ہے کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ غم کرے مگر اپنے شوہر پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے مگر اپنے شوہر پر کہ شوہر پر چار مہینے دس دن سوگ منا سکتی ہے۔ ایک عورت کے لیے جو کمزور طبیعت کی ہے کمزور دل کی ہے جس کے لیے اپنے غم پر قابو پانا مردوں کے بہ ایک بڑا مشکل ہوتا ہے اسے فرمایا اگر اللہ رسول پر ایمان ہے تو تین دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ نہیں منا سکتی الحمدللہ ہم تو اللہ رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اللہ رسول پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ مصیبت جب آئے تو تین دن تک ایک سوگ کسی کی کیفیت اختیار ہو جائے تو ہو جائے اس سے زیادہ املاً سوگ کی کیفیت نظر نہیں آنی چاہیے ایک اور حدیث سنی جناب جعفر علی اللہ عنہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اللہ کے وہی کے ذریعے لوگوں کو جعفر کے گھر والوں کو جو آپ کے چچا زاد تھے علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے ان کی شہادت کی خبر دی گھر میں طبعا جب خبر پہنچی تو ایک کوحرام ہٹ گیا آپ اسلم کو رونے کی آوازیں آئیں خواتین کے فرمایا بلال جاؤ جا کر ان کو چپ کراؤ بلال گئے ان کو چپ کرایا تھوڑی دیر چپ ہو گئی پھر رونا آئے کا اللہ کے رسول میں نے چپ کرایا ہے لیکن صحیح معنوں میں چپ نہیں ہوئی فرمایا جاؤ جا کر دوبارہ چپ کراؤ پھر جا کر چپ کرایا پھر وہی کیفیت تیسری بار فرما جاؤ جا کر ان عورتوں کے منہ میں مٹی ڈال دو کیوں نہیں چپ کرتی یہ شریعت کی تعلیم اللہ کے رسول رونے پر چپ کرا رہے ہیں غصے کا اظہار کرا کر رہے ہیں اتنا غصہ کے فرماتے ہیں جا کر ان کے منہ میں مٹی ڈال کے آؤ ہم تو اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں وقتی اور فوری صدمہ ہوتا ہے لیکن سالا سال باقاعدہ کسی منصوبے کے تحت یہ طرز عمل اس کی تو قطن اجازت نہیں دی جا سکتی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سعید کے عزیز سے منظر خدوا و شکل جیوبا و دا بداول جہلیا وہ ہم میں سے نہیں ہے فرمایا وہ ہم مسلمانوں سے نہیں میری امت سے نہیں جو مصیبت کے موقع پر رخساروں کو پیٹتا ہے غربان کو پھاڑتا ہے اور جہلیت کی پکار پکارتا ہے جہلیت کے طور طریقے کے مرثیے کے اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہمیں اپنے رسول اپنے رسول کی جماعت اپنے رسول کی امت سے محبت ہے ہم اسی میں شامل رہنا چاہتے ہیں ہم جاہلیت کے طور طریقے اختیار کر کے ہم اللہ کے رسول کی امت اور جماعت سے نکلنا نہیں چاہتے ہمیں حسین اور محبت اہل بیت کے نام پر یہ طرز عمل تمہیں مبارک لیکن سن لو اس طرز عمل سے تم رسول اللہ کی امت سے خارج ہو یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے یہ مجوسیوں کا دین ہے یہ ہندوؤں کا دین ہے اسلام سے پہلے ڈہل جہلیت کے طور طریقے ہیں شریعت محمدی سے اس کا کوئی تعلق نہیں رحان اللہ یہ نصوص ہمارے سامنے آپ اسلم نے فرمایا صحیح مسلم کہ حدیث ہے تم تو فرمائ جو عورت نوحا کرے اور بغیر توبہ کے مر جائے قیامت کے دن وہ اٹھائی جائے گی اس حال میں کہ اس کے جسم پر خارش کی کمیز ہوگی خارش کی کمیز اور اس کے جسم پر آگ کی شلوار ہوگی یہ دو ہی لباس ہیں شلوار یا تمیز تمیز خارش کی تارکول پہننے سے گرمی اور خارش ہوگی اور نچلا لباس وہ آگ کا ہوگا پورے جسم کو جھلسائے گا فرمائے وہ عورت جو نو کرے اور بغیر توبہ کے مر جائے یہ تو عورت کے لیے جس میں مرد کے مقابلے میں صبر کم ہوتا ہے جب اس کے لیے یہ حکم ہے تو مردوں کے لیے جن میں صبر کا جذبہ اور صبر کی عادت زیادہ ہوتی ہے اگر وہ یہ طرز عمل اختیار کریں گے تو ان کے لیے کیا سزا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں ہیں جہلیت کی لیکن میری امت میں پائی جانی آپ نے بڑے غم اور دکھ سے کہا نور ہدایت آجانا کے باوجود میری شریعت آ جانے کے باوجود میرے منع کرنے کے باوجود جہلیت کی یہ چار باتیں میری امت میں پائی جائیں کون سی ہیں فرمایا اپنے اپنے حسب و نصب پہ فخر کرنا دوسرے کے نصب پہ تانا زنی کرنا اور نمبر تین نوحہ خانی کرنا اور نمبر چار ستاروں سے بارشیں طلب کرنا تو یہ انجا خانی یہ تو عمور جہلیت میں سے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت کے کچھ لوگ یہ نہیں چھوڑے حالانکہ جہلیت کی باتیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول نے کہا کہ جہلیت کی عادتوں میں پڑے ہوئے ہوں گے ہمیں اللہ نے نور شریعت دیا ہے شریعت محمدی دی ہے بڑی پاکیزہ تعلیم ہمیں کیا ضرورت ہے دائیں بائیں دیکھنے کی ہم تو شریعت کی تعلیم پر پوری طرح عمل پیرا پھر نصوص کی روشنی میں یہ جو کچھ محرم میں ہوا ہم اللہ وجل بصیرہ کہتے ہیں یہ بدا ہے یہ خرافات ہے اور ان میں سے کچھ امور سری شرک ہیں ہے اللہ پھر اس سے اہم بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے الم دردناک غمناک واقعات ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا طرز عمل اختیار کیا جو شہادت حسین کے نام سے ہوتا ہے حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناک دردناک غمناک شہادت ہوئی کہ اللہ کے رسول نے سف ماتم بچھائی ان کے چہرے کو بگاڑ دیا گیا ان کا مسلا کیا گیا مسلا میدان بدر میں میدان اہد میں ناک کاٹا گیا ہونٹ کاٹے گئے کان کاٹے گئے آنکھیں نکالی گئیں جگر نکال کے چبایا گیا چہرہ تبدیل کر کے رکھ دیا گیا جب ان کی بہن آپ سسند کی پھوپی اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے آئی تو آپ نے انہیں لوگوں سے کہا اس کو روک دو کہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ نہیں سکے گی جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے تو کہا کہ اللہ کے رسول کو بتا دو کہ میں صبر کرنے والی ہوں مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے مجھے اپنے بیٹے کی آخری دیدار اپنے بھائی کے آخری دیدار سے محروم نہ کر اللہ کے رسول نے صف ماتم بچھائی ان کا سالانہ بنیادوں پر ماتم کیا غم کیا تازی نکالے ان کے گھوڑوں کے جلوس نکالے کتنا بڑا نقصان ہوا اسلام کا ستر صحابہ شہید ہوئے ستر قر بڑی سازش کے تحت وہ کافر آئے اللہ کے رسول اسلم سے اور کچھ صحابہ کو لے کے گئے کہ انہیں بھیجے ہمارے علاقے میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں ٹھہر جائیں علاقوں میں بڑی زرخیز زمین ہے مختلف دیہات ہے کہاں جائے کوئی کہاں جائے کوئی کہاں جائے آپ ان کو بھیجیں آپ نے بھیج دیا پہلے سے منصوبہ تھا راستے میں پہلے سے بندے بٹھائے ہوئے تھے جھیرا اور تلواروں اور تیروں کی بارش کر کے بچھاڑ کر کے شہید کر دیا آپ کو خبر ملی آپ ایک مہینے تک مسلسل دعائے نازلہ پڑھ کے ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہے ان قبائل کا نام لے لے کے بد دعائیں کرتے رہے آپ کا غم ہلکا ہی نہیں ہو رہا تھا آخرکار اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور اس سلسلے کو ختم کرنے کی تعلیم دی کیا آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے ہم جب چاہیں گے ان پر اپنی لانتے اور عذاب نازل کریں گے لیکن کوئی کوئی رونا دھونا ہوا سفید ماتم بچھی سالانہ ان کی حوالے سے کوئی سلسلے جاری ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر بتائے ہاں جب تکلیف پہنچی اس وقت غم کا اظہار دکھ کا اظہار غم کسی کیفیت ایک الگ بات اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت تھی انبیاء کرام شہید ہوئے قتل ہوئے قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کا غم منایا کہ فلاں دل فلاں موقع پر فلاں رسول اور نبی وہ شہید ہوا ہے مقتول ہوا ہے آؤ اس کا غم بناؤ یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے اس کی سنت ہے تم جانو تمہارا کام جانو ہم الحمدللہ صحیح معنوں میں اہل سنت ہیں سچے حلے سنتیں ہم اللہ کے رسول کی سنت اور تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں اور پھر تیسری بات ہم پر یہ الزام کہ ہم باتم نہ کر کے تازیے نہ نکال کے غم نہیں مناتے ہمیں محبت نہیں تو کیا ہم کسی اور شہید پر یہ سب کچھ کرتے ہیں کسی اور شہید پر یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ ہم پر یہ الزام آئے کہ حسین کی شہادت کا ان کو غم نہیں ہے کہ ہم نے امیر حمزہ کا غم اس طرح منایا ہم نے علی کا غم اس طرح منایا ہم نے عمر اور عثمان کا غم اس طرح منایا ہم نے ستر شہادا کا غم اس طرح منایا ہم نے رسول اللہ کی وفات کا جو سب سے بڑا غم ہے کیا اس طرح غم منایا ہم نے صحابہ تعویم محدثین اور اپنے بزرگوں کہ جن کی شہادت اور موت اور وفات کا دلی صدمہ اور غم ہے چاہے اس طرح ہم نے غم منایا تو ہم پر تو تب الزام آئے کہ حسین کا غم نہیں ہے جب ہم دوسروں کا غم اس طرح مناتے ہوں ہم نے کسی اور کے نام کی حلیمیں پکائیں اور کھائیں کسی اور کے نام کی سبھی لگائی اور پلائیں کسی اور کے نام کے جلسے اور جلوس نکالے کہ ہم پر یہ الزام آئے کہ تمہیں آلے بیس سے محبت نہیں ہے الزام تو تب آئے نا جب ہم نے کسی اور کے لیے یہ کیا ہو اور آل بیس کے لیے نہ کیا ہو ہم تو اسے بدت کہتے ہیں خرافات کہتے ہیں ہم تو انہیں جہلیت کی باتیں کہتے ہیں کسی کے لیے بھی نہیں کرتے یہ, پھر یہ الزام باطل ہے بلکہ آئے میں آپ کو حقائق بتاتا ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو خود اہل تشہیر کی کتب میں بھی نہیں جو ان کی اصول کی کتب ہے جو ان کی بڑی کتب ہیں جو ان کے معتبر کتب ہیں ان میں بھی نہیں ان کی اصول کی کتب میں سے اصول کافی جو ان کے عقائد اور بنیادی عقائد پر مشتمل ہے جو یوں سمجھے کہ تقریباً آٹھ ہجری کے زمانے میں یہ کتاب لکھی یہ دور کا زمانہ نہیں ہے یہ یوں سمجھو کہ آٹھ ہجری سات آٹھ سال سو سال پہلے کی بات چودہ سال پہلے کی بات نہیں کہہ رہا اس وقت یہ کتاب لکھی گئی اس میں کیا لکھا ہوا ہے اصول کافی پہلے تشید کے بارہ اماموں میں سے جناب ابو عبداللہ جعفر طیار رحمہ اللہ جعفر تیار رحم اللہ وہ فرماتے ہیں الصبر من منل ایمان راس من الجسد ادا ظہب رس و ظاہ بل جسدو کدارے کا ادا ظاہب وہ کہتے ہیں کہ لوگوں سن لو صبر ایمان میں سے ہے صبر ایمان میں سے ہے اور صبر کا ایمان سے وہ تعلق ہے جو سر کا جسم سے تعلق ہے سر جسم سے الگ ہو جائے جسم باقی نہیں رہتا مردار ڈھانچہ بن جاتا ہے بے کار ہوتا ہے بہن ہی اسی طرح اگر ایمان سے صبر ختم ہو جائے تو ایمان بھی مردار جسم کی طرح مردار ہو جاتا ہے یہ ابو عبداللہ جعفر صادق کا قول ہے سولہ کافی میں ہے تو صبر تو آج کسی ایک سے کسی ذرا سے شعور رکھنے والے کو یہ منظر دکھاؤ اور بولو کیا یہ صبر ہے یہ بے صبری کی انتہا ہے اس سے بڑھ کر بے صبری کچھ ہو ہی نہیں سکتی انہی کا ایک قول ہے فروع کافی میں جو اصول کافی کے بعد لکھی گئی جس کے دو حصے ہیں ایک حصہ اسی اصول کافی کی تفصیل ہے اور ایک حصہ میں احکامات ہیں اس میں کہتے ہیں کہ صیبت اور صبر دونوں مومن کے پاس اکٹھے آتے جب مومن کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے صبر بھی آتا ہے اور مومن اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے اور مصیبت اور جزا فضا دونوں کافر کے پاس آتی ہیں جب کافر پر مصیبت آتی ہے تو اس کو صبر کی توفیق نہیں ہوتی جزا فضا کرتا ہے تو مومن کی شان مصیبت کے موقع پہ صبر کرنا کافروں کا طریقہ ہے مصیبت کے موقع پر جزا فضا کرنا پھر ان سے پوچھا گیا کہ جزا فضا کیا ہے تو کہا جزا فضا یہ ہے چہروں کو لوچنا کو پیٹنا بالوں کو بخیرنا گربانوں کو پڑنا ویل اور ہلاکت کی پکار پکارنا یہ ساری جزا فضا ہے یہ تو کافروں کا شیرا ہے مومن پیس کیا تعلق اس فرو کافی جس کا بھی ہم نے ذکر کیا اس میں ایک حدیث مبارک لکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکھا ہوا ہے وقت اپنے ہاتھ کو اپنی ران پہ مارے تو صرف اتنا سے عمل سے اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں یہ فروع کافی اہل تشہیر کی معتبر کتاب اس میں لکھا صرف ہاتھ ران پہ مارنے سے ایک بار مارنے سے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں جو سالہ سال سے صرف پیٹی نہیں رہے زندیر زنی ہو رہی ہے آگوں پہ چلا جا رہا ہے ان کے لیے پھر کون سے عمل باقی ہے فرو کافی میں جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فرو کافی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وسیعت کا ذکر ہے جو آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کی تھی جب آپ مہارا دود میں تھے فروے کافی میں یہ بات موجود ہے کہا اے میری بیٹی میری وفات پر صبر سے کام لینا لا تخمشی تفمشی الیا ولا اللہ تلادی شعرا ولا تو کامی ولا نا ہی عطم کیا بیٹی فاطمہ صبر سے کام لینا میری وفات پر اپنے چہرے کو مت نوچنا بالوں کو مت بکھیرنا ویل اور ہلاکت کو مت پکارنا اور مجھ پر کسی کو نوحا نہ کرنے دینا سیدہ فاطمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت دی جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وسیعت تو اخبارات میں ہم نے خود پڑھی ہے انہیں دنوں فرو کافی کے حوالے سے اے جلاع العیون کے حوالے سے جب ان کو بھی اپنی شہادت سامنے نظر آ رہی تھی انہوں نے اپنی بہن فاطمہ کو بلایا اور کہا کہ بہن میں تجھے اللہ کی देकर دے کر کہتا ہوں میں میری مفارکت کی مصیبت پر صبر سے کام لینا اپنے رخساروں کو مت نوچنا مت پیٹنا اپنے بالوں کو مت نوچنا اپنے گھر باروں کو مت پھاڑنا تم فاطمہ تو زہرا کی بیٹی ہو جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے عظیم اور سب سے بڑے غم پر صبر کیا تھا تم ان کی بیٹی ہو ان کی طرح صبر کا مظاہرہ کرنا جناب علی رضی اللہ عنہ کی وسیعت حسن رضی اللہ عنہ کو ناجل البلاغا میں ہے ان کے خطبات ہیں ناجل البلاغا اس میں ان کا خطبہ ہے جب زخمی ہو چکے تھے اور ان کو بھی شہادت نظر آ رہی تھی اس وقت اپنے بیٹے حسن کو جو بڑے بیٹے تھے بڑی نصیحتیں تھیں بڑی نصیحتیں ان میں سے ایک نصیحت یہ کہ تھی صبر کرنا اور پورے گھرانے کو صبر کروانا اور بھی بہت سارے حوالے ہیں پھر یہ تو تمہاری اپنی ان کی اپنی کتب میں نہیں یہ پھر کیا ہے ہم نہیں جانتے کیا ہے کتاب و سنت میں نہیں اہل تشریوں کی اپنی کتب میں نہیں پھر یہ کیا ہے بس وقت کے ساتھ ساتھ میں اضاف ہوتا ہے خورافات بڑھتی چلی جاتی ہیں شرکیات بڑھتی چلی جاتی ہیں یہ بڑھتے بڑھتے آج اس مقام تک معاملہ پہنچا ہے ہمارے ایک مدرسے کے استاد ہیں ان کو مختلف فرق اور مذاہب کے متعلق کا بہت شوق وہ بتا رہے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے میں پارسیوں کے جو مرکز ہے اس میں گئے اور اتفاق سے اس وقت کوئی میت وہاں موجود تھی اور پارسی جو در درحقیقت یعنی آگ پرست ایرانی النسل ہیں یہ وہاں ایک ترتیب سے کھڑے ہوئے ماتم کر رہے تھے جس سے یہ پتہ چلا کہ یہ پارسیوں کی رسمیں ہیں یہ ان کے طریقے ہیں غم منانے کے اور اہل تو کا اصل چونکہ پارسی ہے آگ پرست ہے مجوسی ہیں اس لیے وہیں سے سب کچھ چلا رہا ہے شریعت محمدیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ سب کچھ دیکھا دیکھی مسلمانوں میں آیا ہے کہ ہمارے قریب میں رہنے والے ہندو اپنی مورتیوں کے ساتھ اپنے معبودوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں تازی نکالتے ہیں جلوس نکالتے ہیں وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں دیکھا دیکھی یہ ساری باتیں آ گئی ہیں شریعت سے کوئی تعلق نہیں یہ صرف اور صرف زد میں انداز میں اس لیے ہم ان اہل تشیعوں کو جن میں سمجھ بوجھ ہے جن میں فہم اور معرفت کا ذرہ برابر اگر موجود ہے انہیں نصیحت کرنا چاہتے ہیں یہ سب کچھ غلط ہے کتاب و سنت میں نہیں شریعت محمدی میں نہیں اور خود شیعہ موتبر قطب میں نہیں یہ دین کو بگاڑنے کی سازش ہے یہ دین کے چہرے کو مسق کرنے کی ہے یہ در حقیقت اسلام سے انتقام لیا جا رہا ہے کہ امیر عمر کے دور میں جب روم کو بھی فتح کیا گیا اور فارس کو بھی فتح کیا گیا اس وقت سے اسلام دشمنی مجوسیوں میں ایرانیوں میں بیٹھ گئی تھی اور یہ کی نسل در نسل در نسل اسلام دشمنی آج تک آ رہی ہے تم مسلمان ہو تم کلمہ پڑھنے والے ہو تم اپنے اسلام کو پہچانو اپنے دین کو پہچانو تم ان خلافات سے بچو اسلام کے خلاف ان سازشوں سے بچو اسلام کے چہرے کو مسق کرنے کی کوشش مت کرو اسلام کو اس صورت میں لوگوں کے سامنے پیش مت کرو کہ ہمیں شرم آئے کہ لوگ اسے اسلام سمجھیں اور بات آئی ہے تو پھر اپنے آپ کو سنی کہلانے والے بھی ذرا سن سنی کہلانے والے بھی جو اس موقع پر تازی نکالتے ہیں تازیوں کی زیارتیں کرتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ماتمی لباسن لیتے ہیں ماتم میں شریک کیفیت مناتے ہیں خلیمے پکاتے اور کھاتے ہیں تمہارے اس عمل كا کہاں سے ثبوت ہے تمہارے اس عمل كا كہاں سے ثبوت ہے ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ یہ سب कुछ سید سید شہادہ امیر حمزہ کی شہادت کے حوالے سے करते ہو رسول اللہ كفاق کے حوالے سے करते ہو ابو بکر اب عمر اور عثمان کے حوالے سے یہ کرتے ہو ان کے حوالے سے تو نہیں کرتے طرح بھائی بھائی نظر آتے ہیں ہمیں پھر کوئی فرق نظر نہیں آتا سنی سنیوں کا مسلک اہل سنت کا مسلک بتا رہا ہوں ان کا مسلک ہے صاحب رسول اللہ صلاحم وہ نو بگیزو نہیں یوں بگیزو ہم ہم اصاب رسول سے محبت کرتے ہیں اور جو لوگ اصاب رسول سے بوجھ رکھتے ہیں ہم ان سے بوز رکھتے ہیں ہمیں اہل تشہیروں سے بوز ہے نفرت ہے اس لیے کہ انہیں اصاب رسول سے ببز اور نفرت ہے کیسے شیعہ سنی بھائی بھائی ہو سکتے ہیں وہ ہمارے دین کو بگاڑ رہے ہیں ہمارے دین کا چہرہ مسق کر رہے ہیں کیسے بھائی بھائی ہو سکتے ہیں وہ ہمارے دین کے دشمن ہیں یہ حقائق ہیں اگر اگر دس دن سب کچھ ان کو کہنے کی اجازت ہے تو پھر ہمیں بھی کچھ کہنے کی اجازت دی ہمیں بھی ان اہل سنت کو اپنی عوام کو اپنے دوستوں کو حقائق بیان کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ یہ اس پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں اس میڈیا وار کا شکار نہ ہوں اگر یہاں سب کو سب کو کہنے کی اجازت ہے تو ہمیں بھی کچھ کہنے کی اجازت دی تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ سب کچھ غلط ہے غلط ہے غلط ہے باطل ہے شرک ہے بدت ہے سفر ہے دین سے شریعت ہے مانتی سے کوئی تعلق نہیں بلکہ آپ حیران ہوں گے آپ حیران ہوں گے احمد رضا خان بریلوی جو مکتب ہے ایک مکتب فکر کے بڑے امام سمجھے جاتے ہیں ان کی کتاب ہے تازیہ داری اس کتاب میں ان سے مختلف سوال ہوئے تازیہ داری پر الگ سے کتاب ہے اس کے کچھ حوالے سن لیں پہلا حوالہ ان کی کتاب عرفان شریعت کا سن عرفان شریعت میں کہتے ہیں تازیہ دیکھ کے اعراض کر لو اور روح گردانی اختیار کر لو تازیہ دیکھ کے اعراض کرو رو گردانی اختیار کرو تو پھر بتائیں وہ لوگ جو اہل سنت کہلاتے ہیں جو تعزیے بناتے ہیں جو باقاعدہ ان کی مرد اور عورتیں زیارت کو جاتی ہیں تو برکات وہاں سے لیتی ہیں احمد رضا خان بریلوی تو کہیں کہ تازی کو دیکھو روگردانی اختیار کر لو اپنے رخ کو موڑ دو اور تم بناؤ اور فخر سے کہو آگے تازیہ داری میں ہے کتاب کا نام کہتے ہیں ان بےودا رسوم نے پہلے تشریح کی محرم کی رسوم اور جو اہل سنت ان رسوم میں پڑے ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں ان بےحودہ رسوم نے ماہ محرم کو جہلانہ اور فاسکانہ میلوں کا زمانہ بنا دیا ہے میں بھی ان کو اسی انہی کے قول کی روشنی میں اس محرم میں جو کچھ ہوا رسوم جہلانا اور سجایا گیا اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے کسی پروپیگنڈے میں مت آئیں شریعت محمدی آپ کے سامنے ہم نے اس کے نصوص سنائے تھوڑا سا اپنے دماغ اور نظر اور سوچ کو دوڑائیں جو علم آپ کو اصاب رسول اور سیرت رسول اور زمانۂ نبوی کے بارے میں ہے اس پہ نظر دوڑائیں کیا کہیں یہ ساری چیزوں میں سے کوئی بات نظر آتی ہے نہیں آتی تو ختم تازیہ داری میں ایک اور جگہ احمد رضا خمروی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اضاط مال ہے تازیہ داری تعزیے بنانا ازاد مال ہے کیونکہ پیسہ خرچ ہوتا ہے بنایا جاتا ہے پھر توڑ پھوڑ کے جا کے سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے کہتے ہیں یہ ازاد مال ہے طریقہ نام مرضی ہے کتن ناجائز ناجائز بدت اور حرام ہے آپ مرضیا کرتے ہو اللہ رسول کی نہیں مانتے اپنے عمت بھی تو مان دو مان لو لیکن نہیں جو بندہ اللہ رسول کا نہیں ہے پھر وہ کسی کا بھی نہیں ملتا کسی کا بھی نہیں ملتا حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہوا ہے تعزیہ داری میں کہ محرم میں سیاہ لباس پہننا سوگ ہے اور سوگ حرام ہے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ برہر کچھ اور بھی حوالے جاتے تو ان سب کی روشنی میں ان نصوص کی روشنی میں اللہ وجل بسی رحم آپ حضرات کو ادا کرنا چاہتے ہیں کسی فتنے میں مبتلا مت ہوئیے کسی پروپیگنڈے کا شکار مت ہوئیے اللہ کا شکر ادا کیجئے اللہ نے آپ کو ان شرکیات اور بلاس سے بچایا ہوا آپ نے کہا نا اس میں کچھ شرکیات کی باتیں ہیں ہاں ان تعظیم کی پوجا پاٹ ان کے طواف ان سے تبرکات کا حصول یہ ساری چیزیں شرکیات میں بھی آتی ہیں اللہ نے آپ لوگوں کو ان ساری خرافات سے بچایا ہوا ہے یہ کتاب و سنت سے مضبوط تعلق کی احساس پر ہے ہمارے علماء کا اس میں بڑا ہی مجاہدانہ کردار ہے جنہوں نے ہر شرک اور بدت پر الحمدللہ للہ ڈنکے کی چوٹ پر آپ لوگوں کو خبردار کیا اور شرک اور بدت کے خلاف آواز بلند کی یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی جہاد سے تعبیر کیا ہے فرمایا کہ میری امت میں سے جو میرے صحابہ ہیں وہ میرے طریقے پہ چلنے والے میری باتوں کے ماننے والے ہیں پھر کچھ نالائق لوگ آ جائیں گے وہ وہ کچھ کہیں گے جو کریں گے نہیں جو کچھ کریں گے وہ ثابت نہیں ہوگا اب یہ جو کچھ ہوا یہ سابت نہیں ہے پر جو ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرتا ہے وہ بھی مومن جو زبان سے جہاد کرتا ہے وہ بھی مومن جو دل سے جہاد کرتا ہے وہ بھی مومن اور جو دل سے بھی جہاد نہیں کرتا اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے تو جو لوگ ان میں شریف ہوتے ہیں ان مجلسوں میں مرسیوں کی مجلسوں میں ماتم کی مجلسوں میں تزیہ داری کی مجلسوں میں شریف ہوتے ہیں اس حدیث کی روح سے ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں کم سے کم یہ کہ دل میں برا جانے اور یا پھر زبان سے تو کہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہے غلط ہے غلط ہے اللہ پاک ہم سب کو ان ساری انسانی طرفات سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ میں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا اطافرمائے الحمد الحمدللہ